نے فی بت حصہ کر فی وزیرت سب طرف مسلمان مانے مسلمان اور فرض راوری کئی وط کرکئی نامل عنل نبی صلی اللہ علیہ وسلم خان مندر آورتن کو سترہ عورت ہر رتی سے چداری اظہار عیب کر لے گی عورت تم تک عورت کو لکھے گی جدید ہہور عائب گن لکھے گی مندر آورتن چاچ پتا ہے غائب تمر کدی زہور مناسب نی چاچ رہا چاہتے مودتی کوشش کرے حیات دا کی چبلے نا سکی مقصد تمہر سواپ نے امر سوب اللہ ورگی پر چا مانے کی کوشش کی فباقات حیات نمو دا کے تفریح کی شراب بیس کرنا ہے تم مامونی کچھ مک ودا کار فل میں تم منی ان شروعات منگا وڈیا شراک کی, ما کی وانا سے را رپورٹ پیش کو را فریک ددی گرا سمرا جاتا مرتن خراب جیرانا کدا بو منگاڈیاں کار شرابنا ذرا شراب خام خاص داخل میاں سمےت سو را سر آررت کا مکوتی